بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سیکنڈ سیشن چل رہا تھا تو اس میں ہمارا یہ اب اوور سکس لیکچر ہے سیکنڈ سیشن کا سیکنڈ لیکچر غیر شادی شدہ کے جو مسائل ہیں یا جو شادی کے قریب ہیں ان کے مسائل ایک تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے ہاں نوجوان دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو ارد گرد کا ماحول دیکھ کے کچھ پیئرس کچھ جوڑوں کے زندگی کے مسائل دیکھ کے انہوں نے سمجھ لیا کہ شادی شدہ زندگی کیا ایک عذاب ہے ایک آزمائش ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا وہ تو نگیٹو ہو گئے یہ ایک تکلیف میں ایک انتہا پر ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بہت زیادہ فینٹیسی میں ہیں کہ جو ابھی تک ناولس فلمیں ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے خیر ڈراموں میں تو شاید پھر کوئی جو ریل لائف ہوتی ہے اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے آپ فلموں میں کہنا چاہیے موویز میں کہنا چاہیے جو لائف ہے ہی نہیں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو اب اس میں چلے جاتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہے اس اعتبار سے کہ جب شادی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی ریل لائف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں تو مسائل ہیں اس میں تو اتنی فینٹیسی نہیں ہے لڑکی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس نے لڑکے کو قبول ہے حالانکہ اس نے پورا خاندان قبولا ہوتا ہے اور لڑکے کا خیال یہ ہے کہ اس نے لڑکی قبول کی ہے حالانکہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اگلے دن جب اس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ذمہ داری کا نام ہے رسپانسیبلٹی کا نام ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ شادی کے بارے میں جو تصورات ہیں نا ہماری یوتھ کے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ دو انتہاؤں پہ ہیں تو ان کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو عام طور پہ نوجوان پوچھتے ہیں وہ رشتے کی تلاش کے حوالے سے کہاں شادی کریں کہاں شادی نہ کریں اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ارینج میرجز میں ہمارے یہاں جو کہ والدین کرتے ہیں پیرنٹس کرتے ہیں تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کی مرضی کی شادی کر لیں نہ کریں یا والدین جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے اب اس میں ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اس جملے میں ذرا غور کر لو ایک ہے کہ تمہیں پسند نہیں ہے اور ایک ہے کہ کوئی تمہیں برا لگتا ہے یہ دو علیحدہ باتیں اگر جس سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں ہے یا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے کہتے ہیں مطلب شادی کے اٹھارہ بیس سال بعد تو میاں بیوی بی بی بہن بھائی لگنا شروع ہو مطلب ان کی شکلیں بھی ایک جیسی لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو ساتھ رہنے سے مناسبت پیدا ہوتی ہے الفت پیدا ہوتی ہے مبت پیدا ہوتی ہے تو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پسند پیدا ہو جاتی ہے شادی کے بعد میاں بیوی بی ایک دوسرے سے تاثر لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اپنا اثر بھی ڈالتے ہیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ساری شخصیت تو نہیں چینج ہوتی زہری بات ہے ریکنسٹرکشن تو نہیں ہوتی کسی بھی پرسن کی شادی کے بعد آفٹر میرج ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ چینج آتی ہے ہر پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے وہ چینج لیتا ہے اتنی تبدیلی آ جاتی ہے اور پسند بھی پیدا ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو برا لگ رہا ہے وہاں آپ بے شک شادی نہ کریں وہاں آپ شادی سے انکار کر دیں مطلب کسی کی شکل و صورت ایسی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی اور کسی کی شکل و صورت آپ کو بری لگ رہی ہے تو بری لگنے کا مطلب بالکل اور ہے ہم اس کو ایکسپلین کرنے میں نہیں جاتے لیکن وہاں پہ آپ شادی نہ کریں دوسری جو عام بات ہے کہ شادی میں ہم نے کہا تھا کہ مرد کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے اور عورت کی دینداری کو دیکھنا چاہیے عورت کی دینداری کا فائدہ کیا ہوگا کہ مرد کے جو اصل حقوق ہیں اطاعت اور فرما برداری کے تو اگر کہ اگر عورت میں دینداری ہوگی تو وہ اس کو اچھے سے پورا کرے گی اور اگر مرد میں اخلاق ہوگا تو جو عورت کے حقوق ہیں حسن نے معاشرت کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تو مرد اس کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا اب ایک اور مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت یوتھ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں والدین راضی نہیں ہے والدین کو کیسے راضی کریں انجینئرنگ کے ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے ایک مرتبہ اس نے مجھے خط لکھا خیر وہ میں نے پبلش بھی کیا اپنی اس بک میں بہت درد برا تھا اور میں تو وہ مسئلہ اس طرح سے نہیں بیان کر سکتا تھا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی میں جیسا ماحول ہے ہم لوگ جانتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا بچا کے اور میں نے بچایا ہوا ہے میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کسی غیر محرم عورت کو میں دیکھتا مطلب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں تصویر بھی یعنی آپ کہیں کہ چلو بندہ تنہائی میں کوئی سوشل میڈیا پہ یہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے میں ذہنی مریض بن رہا ہوں میں لڑ لڑ کے تھک چکا ہوں والدین کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے تو ایک آدمی جو اس معاشرے میں جسے آپ کہتے ہیں ان ٹرو سینس پاک دامنی کی اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ میرا انالیس یہ ہے کہ وہ مریض بن جائے گا تو so, خیر اس کا خط وہ میں نے اپنے فیس بک ٹائم لائن پہ بھی پبلش کیا کتاب میں بھی پبلش کیا اس کا جو دیکھیں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جی حالات نہیں ہیں والدین کی طرف سے اور ایسی بھی والدین ایک سٹوڈنٹ میرے پاس ایسا بھی آیا یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا سر میرے گھر میں چار گاڑیاں کھڑی ہیں میرے ابا جان پھر بھی میری شادی نہیں اب زہری بات جیسے گھر میں چار گاڑیاں کھڑی ہیں ابا جان افورڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے کو تیار کہ تو کمانے کے قابل ہوگا تو پھر کروں گا یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے ایسے والدین تو اب زہری بات ہے کہ اولاد اگر غلط رستی کی طرف جاتی ہے تو اولاد کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے والدین بھی رسپانسبل ہے ذمہ دار ہیں اور واقعات وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے آنسریبل ہوں گے ہاں جہاں پہ اگر کوئی واقعتاً میں کوئی فقر ہے تو قرآن اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے شادی کی طرف جاتے ہیں ان یقون و فقرا یوگن اللہ فضلی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور ہو جاتا ہے مطلب کچھ ٹائم لگتا ہے اصل میں ہم لوگ نا بہت زیادہ آئیڈیل رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بالآخر جب آئیڈیل مل جاتا ہے تو آپ اس کے آئیڈیل نہیں ہوتے یعنی جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے آپ اس کے آئیڈیل نہیں کو فائدہ نہیں خاص طور پہ بچیوں کے جو والدین ہیں اور بچیوں کا جو ذہن بن چکا ہے اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو بیس سال کی عمر میں یا بائیس سال کے لڑکے سے ہماری شادی ہو اور کما وہ اتنا رہا ہو جتنا کہ چالیس سال میں جا کے کوئی کماتا ہے مطلب ایک لڑکا ہے ساری بات ہے اس نے بیس سال کی عمر میں اگر اپنا ایک کیریئر اسٹارٹ کیا تو وہ کب بنے گا کچھ تیس پینتیس چالیس سال میں جا کے بن جائے گا نا کچھ تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھو کہ اس وقت کیا کر رہا ہے آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے اگلے دس پندرہ سال میں یہ کہاں کھڑا ہوگا آپ اس کو رشتہ دے بیس سال کی عمر میں بچہ کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کتنا بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ اپنے باپ سے وراثت میں کوئی بزنس مل جائے تو مل جائے اور اسی طرح بیس سال کی عمر میں کیا اس نے ایک فریش گریجویٹ ہے کتنی بڑی نوکری حاصل کر لے گا اگر وہ کچھ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے عوض تو وہ کچھ چالیس سال کی عمر میں جا کے بنے گا یعنی وہ ویلتھ وہ سوشل سٹیٹس وہ سب کچھ جو ایک عورت کو چاہیے وہ بیس سال کے لڑکے سے اس کو نہیں مل سکتا پھر یا تو وہ یہ کمپرومائز کرے کہ چالیس سال کے بندے سے اور وہ بھی اس کو سیکنڈ میرج والا ملے گا اس کے ساتھ کرے لیکن اگر اسے کسی ینگ سے کرنی ہے تو اسے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا صرف یہ دیکھ لے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے یہ محنتی ہے سٹرگل کرے گا نکل جائے گا اور ہوتا ایسے ہی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جس چکر میں پڑے ہیں نا کہ اس وقت بچے کا مکان بھی ہونا چاہیے اس کے بعد بہت اچھی جاب بھی ہونی چاہیے یہ سب میرے خیال میں بیوقوفی ہے اور اس وجہ سے عمریں زیادہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ 30, 35 فائیو ایئر تھرٹی ایٹ ایئرس ٹوینٹی یہ عام ہے اور پھر جو مناسب رشتے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے اس سے نکل آنا چاہیے آئیڈیل رشتہ یہ ہے کہ پوٹینشل ہے دونوں کے اندر پوٹینشل ہے لڑکی کے اندر بھی کچھ بننے کی اور مرد کے اندر بھی لڑکی کے اندر بھی کچھ بننے کی پوٹینشل ہے دیکھیے مجھے یاد ہے میری اب 25 فائیو مطلب اس میں شادی ہوئی تو اب یہ بھی لیٹ تھی وہی جو اپنا ہمارے عثمان بھائی بھی کہہ رہے تھے لڑکے کروائی میں نے بھی لڑکے کروائی مطلب اس ایج میں بھی گھر والے راجے نہیں تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب جس مہینے مجھے جاب ملی ہے اسی مہینے شادی ہو گئی چلو اتنا تو ہو گیا لیکن وہ اتنی ارننگ نہیں تھی اچھا میرے پاس اس وقت سائیکل تھی پھر اللہ تعالی نے موٹر سائیکل دے دی پھر گاڑی دے دی تو بہت اللہ تعالیٰ نے فضل کیا نا یہ مطلب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہمارے ایج بہت ساری مثالیں ایسی ہیں انسان کو دنیا میں بھی اگر کچھ ملتا ہے نا تو ایک وقت کے ساتھ ملتا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا تو اس میں نہیں جانا چاہیے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اب پاس جو بچے ہیں ان کو ذرا زیادہ آخر آئی ہوتی مطلب انڈر گریڈ میں وہ ہے وہ کہتے ہیں ہم تو گریجویشن سے پہلے بس ہماری شادی کرو شادی کرو اب اس میں اگر والدین سپورٹ کر دیں بہت اچھا ہے لیکن اگر نہ کرے تو کوئی مجوزہ ماڈل تو ہونا چاہیے نا کوئی سجیشن تو ہونی چاہیے نا کیا کریں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسی تجاویز جو ہے نا یہ پیش کرتے رہنا چاہیے خاص طور پہ شیریس کو میں ایسے موضوعات پہ لکھتا بھی رہتا ہوں اپنی فیس بک ٹائم لائن پہ میرے میں یہ آتا تھا کہ اس میں نکاح کر لیا جائے ود آؤٹ ری میوچل से दोनों دونوں خاندانوں کی اور مطلب کچھ کیسز میں ایسا کیا جا سکتا ہے برائی سے بچنے کے और اور اگر واپس میں کزنس وغیرہ ہیں تو وہاں ویسے پٹھانوں میں تو بچپن میں پیدا نہیں ہوتے تو نکاح کر دیتے ٹھیک دی. یہ ہمارے بچپن کی مانگ ہے ان کے یہاں یہ بہت معروف ہے تو ہمارے کلچر میں مطلب یہ چیز چل سکتی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کے آپس میں مطلب کنسنٹ بھی ہے کہ ہم آگے ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ابھی وہ نکاح کر لیں اپنے خاندان کی دونوں خاندانوں کی میوچل کنسنٹ سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ رخسی کر لیں جب تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم از کم اس انتہائی برائی سے بچ جائیں گے تو اس طرح کی اور بھی مطلب کچھ تجاویز ہیں مطلب جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے کتاب میں میں نے تذکرہ کیا تو شادی کے بارے میں ایک اور اہم کوشچن استخارہ بہت اہم چیز ہے استخارہ کرنا چاہیے استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا لیکن استخارے کے کو کانسیپٹ ہمارے یہاں صحیح نہیں بھی استخارہ آن لائن بابا جی اور فورن۔ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں کس دنیا میں یہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے فضول باتیں بے کار کی باتیں استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا یا مشورہ کرنا یوں کہہ لے آپ کو درد ہے نا آپ کا مسئلہ ہے آپ جس درد سے اللہ سے مانگیں گے وہ بابا جی نہیں مانگ سکتے تو اللہ سے خیر طلب کریں استخاری کی ایک دعا ہے وہ دعا ہمیں مل جاتی ہے کہیں بھی گوگل کریں گے مل جائے گی دور اکر نفل نماز پڑھیں کسی بھی وقت میں اللہ سے وہ دعا مانگیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں اس میں یہی ہے اللہ تعالی یہ معاملہ اگر میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو مقدر بنا دے آسان کر دے اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اسے اس مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے استخارے میں یہ ضروری ہے کوئی بابا جی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ بچہ یہ کام کر لو بابا جی کا انتظار نہیں کرنا استخارے میں یہ اللہ تعالیٰ یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرا ذہن اس کی طرف مائل کر دے میرا دل اس کی طرف جھکا دے تو اگر آپ کا ذہن اگر استخارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقع میں مشورہ دے دی اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے بندے کو اللہ سے خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہم اللہ سے مشورہ کرتے تھے تو اگر آپ کا قلبی رجحان اور ذہن ذہنی میلان اس طرف ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا تو وہ کام کر لیں اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سے بچ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈیسیجن غلط بھی ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے دنیا میں کتنے ڈسیجن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا دنیا کو تو استخارہ بیسیکلی کیا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا اور اس میں اپنے قلب کے رجحان کو دیکھے دل کے رجحان کو دیکھے نہ کہ اس طرف جائے کہ کوئی بابا جی آ کے اس کو بتا کیوں نہیں رہے اور ایک اور بڑی چیز میں نے دیکھی ہے کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں سوتے میں جو بھی خواب دیکھتے ہیں جی آپ اس کی تعبیر بتائیں بھائی خواب تو آپ روزانہ دیکھتے ہو مطلب روٹین کا حصہ ہے نا آپ جو الٹا سیدھا خواب دیکھا اب اسے اس سے خارہ نکالنا شروع کر دیں نا ایسا نہیں اللہ نے اگر آپ کو خواب میں بتانا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا بھی سکتے ہیں خواب میں کسی کو اشارہ دے سکتے ہیں منع بھی تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلیاں نہیں بجوائیں گے کلیئرلی بتائیں گے وہ خواب بہت کلیئر ہوگا اس کی تعبیر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیکسٹ کیا ہے شادی سے پہلے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک ایک تو ہم نے کہا کہ شادی کے بارے میں تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے دوسرا آئیڈیل رشتے کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور تیسرا شادی کرنے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے چوتھا محبت کے مسائل ایک نوجوان نے کہا جس لڑکی کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کرش ہو گئے مطلب ہر ہاں لڑکی جیسے مطلب اس سے محبت ہو گئی بس سمجھ نہیں آ رہی مجھے اپنی یہ کیفیت یہ کیا ہے یہ محبت ہے میں نے کہا نہیں یہ لو نہیں ہے یہ لو انرجی ہے کہ لو انرجی کیا ہوتی ہے نا کہ مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے بچہ ہے نا اس کے اندر انرجی ہے مثال کے طور پہ اگریسو انرجی ہے سکول میں اپنے کلاس فیلو کی پینسل توڑ دے گا شارپنر توڑ دے گا یہ اس کی انرجی ہے یہ باہر نکلنا چاہتی ہے کہ کیسے نکالیں میں نے کہا ٹارگٹ دیں اگر کسی بچی میں اگریسو انرجی زیادہ ہو اس کو فٹ بال کھیلنے پہ لگا دیں جتنی مرضی کوٹ لگائے اس کی انرجی ریلیز ہوگی اب گھر میں شکایتیں آنا کم ہو جائیں گی کہ بچوں کو وہ کوٹ لگا کے آتا ہے کلاس میں میں نے کہا اسی طرح ہر انسان کے اندر لو انرجی ہے اس انرجی کو جب ریلیز ہونے کے لیے کوئی ٹارگیٹ نہیں ملتا تو یہ ہر جگہ میگنیٹ کی طرح چپکنے کی کوشش کرتی ہے تو جہاں تمہیں نظر آتا ہے کوئی تھوڑا بہت حسن و جمال تو تمہیں لگتا ہے جی, جیسے یہی میری محبوبہ یہی میری معشوق ہے ٹارگٹ تلاش کر لو ٹارگٹ کیا ہے شادی کر لو شادی کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اسپیسیفک پرسن کی محبت بہت کم ہوتی ہے عموماً لو انرجی ہوتی ہے تو اس لو انرجی کو کوئی ٹارگٹ مل جائے شادی کی صورت میں تو وہ غائب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یعنی محبت کے مسائل عام طور پہ شادی سے حل ہو جاتے ہیں ہاں اگر واقعتاً کسی اسپیسیفک پرسن کی محبت ہو تو وہ شادی کے بعد بھی رہتی ہے لیکن عموماً ایسا کم ہوتا ہے عموماً ایسا کم ہوتا ہے. ایک لڑکے کیس میرے پاس آیا وہ نے شادی کر لی اپنے والدین کے کہنے پہ جس لڑکی سے اس سے محبت تھی مجھے کہنے لگا وہ کرسچین ہے شادی کر لوں میں نے کہا یار کے علی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تمہارے والدین اتنا کہہ رہے ہیں تو تم والدین کب مان لو بزرگ ہیں بوڑھے ہیں اب تم کیا مطلب وہ یہی کہتے ہیں یار فیملی میں کر لے گا پورے خاندان میں کیا وہ ہوگی ہو خیر والدین کے کہنے پہ اس نے شادی کر لی ایک مہینہ نہیں گزرا کہتے میں ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا میں جا ہی نہیں سکتا اور آپ کہیں گے کہ چھ مہینے اور گزار لوں سال اور گزار لوں میں نہیں جا سکتا مجھے پتا ہے اسپیسیفک پرسن کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ بہارل سائکولوجیکل ایشوز پیدا کر سکتی ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے پرسن کی محبت نہیں ہوتی صرف دھوکہ ہوتا ہے لو انرجی ہوتی ہے کہیں بھی ٹارگیٹ ملے گا مسئلہ حل ہو جائے گا بچے کی کہیں بھی شادی کر دیں چھوٹی موٹی جسے محبتیں کہتے ہیں سیریس محبتیں بہت کم ہوتی ہیں خیر برال ہم سب کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ ایک پنجابی یونیورسٹی کی کوئی پروفیسر تھی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا آرٹیکل یہ تھا کہ لڑکی آ کے مجھے کہتی ہے کہ میڈم مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں مجھے لڑکے بہت پسند ہیں اس پہ یہ ٹائٹل تھا اس پہ آرٹیکل انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ فطری بات ہے یونیورسٹی میں لڑکیاں آتی ہیں ان کو لڑکے اچھے لگتے ہیں ہمارے مذہبی لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ اس فطرت کے خلاف جو ہے نا وہ بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فطری بات اچھا اس کے جواب میں میں نے ایک آرٹیکل اور جو ہے وہ سائیکالوجی والوں کا بنا ہوا ہے. بچے آئے وہاں سے کاؤنسلنگ وغیرہ لیں کچھ بچے میرے پاس آئے میں کہتا ہوں یار وہاں جاؤ نا سینٹر میں مطلب بنا ہوا ہے, میں تو سائیکولوجسٹ ہوں میرا تو اسلامک اسٹڈیز فیلڈ ہے تو صحیح بات یہی ہے لیکن مجھے سائیکالوجی سے دلچسپی میں پڑھتا پڑھتا رہتا ہوں کہتے سر وہاں سے ہو کے آ وہاں سے ہم ہو کے آ آپ ہمیں بتائیں مذہبی آدمی مذہب جو ہے نا ہمارے لوگوں کے جینس میں ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہمارے یہاں جو ماڈرن سائیکالوجی کی جو اپروچ ہے نا کہ مذہب کو بائی پاس کر کے ان کا مسئلہ حل کرو ان کا ذہن وہ سولوشن کو ان کا ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تو مذہبی آدمی سے ان کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے تو اب وہ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں تو اس لڑکی کا پہلا جملہ یہی تھا کہ سر مجھے لڑکے کمینے لگتے ہیں پھر میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک لڑکی کا بیان وہ ہے وہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے وہ بھی صحیح کہہ رہی ہوگی لیکن وہ اس لڑکی کا بیان ہے جس کو لڑکوں سے ابھی واسطہ نہیں پڑا اور جس لڑکی کا بیان یہ ہے کہ لڑکے مجھے کمینے لگتے ہیں زہر لگتے ہیں اب مجھے اپنے ارد گرد ہر بندہ بھیڑیا لگتا ہے ایون کہ استاذ بھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اس کی نظریں جو ہے وہ میرے وجود پہ زیادہ ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے کیونکہ اس کا لڑکوں سے واسطہ پڑ چکا ہے ایک فرینچ رائٹر بھی تھی نا جس نے لکھا تھا کہ مرد جو ہے نا بڑے کتے لگتے ہیں خیر اس کی مختلف انٹرپرٹیشن کی گئی بہت بڑی رائٹر تھی کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں کتے اتنی اچھے لگتے ہیں ایک تو یہ مانا کیا گیا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کتے اتنے اچھے لگتے ہیں مطلب کتے ان سے بہتر لگتے ہیں یہ بہت بڑی رائٹر ہے یہ اس کا جملہ ہے دوسرا یہ بھی تھا کہ جتنا ان کے قریب ہیں کتے یعنی وہ مرد کتے اتنی اچھے لگتے ہیں. اس میں بھی وہ مذمت ہی کر رہی ہے دونوں معنی مراد لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر صاحبہ تھی وہ ایک اینگل دکھا رہی تھی دیکھئے خاص طور پہ لڑکیوں کا یہ جو ایج ہوتی ہے نا بلوگت کی یہ بہت خطرناک ایج ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ پیرنٹس کو بہت ضرورت ہے ان کو کمپنی دینے کی اور والدہ کو اور ٹائم دینے کی کیونکہ اس میں شعور کم ہوتا ہے ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں لڑکوں کے لیے بھی خاص طور پہ اس میں ذرا توجہ نہ ہونا تو وہ ادھر ادھر اور فینٹیسی بہت زیادہ ہوتی ہے امیجینیشن بہت زیادہ پھر ایسا ایسا جب شعور غالب آتا ہے نا جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ مسائل اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں دنیا میں محبت کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں اب یہ جو ہمارے ہاں, ہاں ہاسٹل لائف ہے خاص طور پہ اس نے بہت مسائل پیدا کیے سوشل ایشوز خاص طور پہ گرلز ہاسٹل اور اس میں بھی پرائیویٹ ہاسلز دوسرے شہروں سے لڑکیاں آتی ہیں ہوم سکنے کا شکار ہو جاتی ہیں اب لڑکیوں کی جیسے ہم نے کہا کہ ایک بنیادی ضرورت ہے انہیں کمپنی چاہیے ٹھیک ہے اور لڑکوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ ان کو پٹاتے ہیں یہ خیر بہت اب میں تو خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں مجھے اندازہ اس چیز کا ایجوکیشن سیکٹر میں کیا صورت حال ہے اب کچھ چیزیں تو رپورٹوں میں آ گئی ہیں نا اب سینٹ کمیٹی نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں یونیورسٹیز کی نہیں کالج یونیورسٹی کی نہیں اسکولوں میں فورٹی سیون پرسینٹ بچہ ڈرگس کے اوپر ہے. سگریٹ نہیں ڈرگس کے اوپر وہ آئی اسلامی جو نشہ وغیرہ بہت مسائل ہے جب آتے ہیں یہاں پہ ان کے محبت کے مسائل شروع ہوتے ہیں پہلے دو سیمسٹر فکر لگتی ہے کہ سی جی پی اے کم ہو رہا ہے وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے وہ سگریٹ نوشی کی طرف آتے ہیں نشے کی طرف آتے ہیں اس سے اگلے دو سمسٹر میں پھر وہ بار ماری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے خرچے خرچے پورے کرنے کے لیے پھر کیا یونیورسٹی سے چھٹے سمسٹر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں ساتویں میں یا جو ڈگری بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے مطلب کیا ان کا سی جی پی ہوتا ہے ٹو بھی نہیں ہوتا تو یہ کو ایجوکیشن نے بہت بیڑا کارک کیا بہت زیادہ بیڑا کارک کیا ہے مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں تو اب اگر کوئی بات کہی جائے کہ جی آپ مولوی ہیں آپ کنزرویٹو ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی کلاس میں ابھی میرے پاس وہ ڈیٹا محفوظ ہے بچوں کو اسائنمنٹ دی اچھا میں اس قسم کی اسائنمنٹ بچوں کو دیتا تھا میں نے کہا ایسا کرو کہ آپ نے اسائنمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کو ملتے ہیں بچوں کے گروپس بنا دیا دیے تین تین چار چار کے آپ نے ان سے پتا کرنا ہے کہ جو گریڈز کم آتے ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں بچوں کے گریڈز پہلے سیمسٹر میں کچھ ہوتے ہیں پھر دوسرے میں اور کام تیسرے میں اور کم ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کے ہیں تو جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ان فیکٹرز میں سب سے ٹاپ پہ جو تھا یہ بچوں کی وہ ویڈیوز ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جو خود بچوں نے اسٹوڈنٹس نے بتائے کو ایجوکیشن تھا کہ ہماری توجہ جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے ایک خاتون نے میرے کالم کے جواب میں ایک اور کالم لکھا کہتے ہیں بات یہ ہی ہے کہ جسٹ فرینڈشپ بھی تو ہو سکتی ہے محض دوستی اچھا اس کو کہتے ہیں پلیٹونک فرینڈشپ افلاطونی دوستی یعنی جس میں آپ کا کوئی سیکشول پیچھے ڈیزائر ڈرائیو موجود نہیں ہے سٹڈی کے لیے گروپس بنے ہیں اسائنمنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جیسے لڑکے لڑکوں کے دوست ہو سکتے ہیں لڑکیاں لڑکی جسٹ فرینڈشپ کچھ چیز نہیں ہے اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپ کی نکالی کرتے ہیں لیکن یورپ نے جو کچھ پبلش کرتی ہے سوشل سائنسز میں، اس کو بھی نہیں پڑھتے اس میں, میں نے کوئی سٹیٹسٹک نکالی. تعلق شروع ہوا تھا سکسٹی سیون پرسینٹ نے کہا کہ وہ وہاں تک پہنچ, گیا. تک پہنچ گیا تو اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں اگر ہے بھی تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ محض دوستی محض دوستی کیا ہوتی ہے مخالف جینڈر کے ساتھ محض دوستی ممکن نہیں ہے اور کافی ساری میں نے حوالے دی ہیں جو ویسٹ میں پبلش ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز سے تو یہ کہنا کہ مولوی کے دماغ میں سیکس بیٹھا ہوا ہے جہاں لڑکا لڑکی اس کو نظر آتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مولوی کے دماغ میں کچھ نہیں ہے یہ ساری کسی جامع شرفیہ سے پبلش ہونے والی ریسرچز نہیں ہے تو اگر آپ مطلب دیکھیں کہ سائبر کرائمس کیوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب سائبر کرائمس کے پیچھے وجہ کیا ہے سیکشل ہراسمنٹ کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر پھر اسی طرح سے آپ اب دیکھیں کہ کورٹ میرجز ہو رہی ہیں چرچ فرینڈشپ کے نتیجے میں کورٹ میرج تھوڑی ہوگی ساری یہاں پہ ہو رہی ہیں بچوں کا سیج بھی ہی کم ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ فیکٹر سب بتا رہے ہیں کہ جسٹ ریلیشن شپ یا جسٹ فرینڈ شپ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نتیجہ وہی ہے بہرحال اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے یہ وہ والی بات ہے محبت کے مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ محبت اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اب دیکھیں نا جیسے ابھی پچھلے دنوں کا وہ واقعہ ہے کہ وہ عورت پریگننٹ ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں لے کے آیا اور وہ فوت ہو چکی تھی یہ واقعات بہت عام ہو چکے ہیں بہت عام ہو چکے ہیں کین مانے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ابھی بھی والدین کو سمجھ نہیں آتی اور وہ وقت پہ شادیاں نہیں کر رہے ایک طرف یہ انتہا ہے کہ لڑکی کو گھر میں فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی گھر کا ماحول اتنا سٹرکٹ ہے اتنا سخت ہے لیکن وہی لڑکی باہر چار مردوں سے تعلق قائم کر چکی ہے یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف ایک لڑکا مشورہ کر رہا ہے سر گھر والے میری کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کر لو نہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی میں نے کہا یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تو کیا مسئلہ ہے یعنی اس کو یہ مسئلہ تھا کہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی رہی میں نے کہا تم نہیں پڑھتے رہے کہتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا سر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا بھائی یہ تمہاری سوچ اس طرح سے درست نہیں ہے کہ جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے تم نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہے وہ ماحول اس میں گندگی ہے مانا لیکن یہ کہنا کہ ہر لڑکی کرپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں تو دوسری طرف اب وہ اس انتہا پہ بھی سوچ جا رہی ہے تو یہ محبت کے مسائل جتنے پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے جو کرپشن پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی میں والدین کے ساتھ بچے خیانت کر رہے ہیں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کر رہے ہیں پھر آگے جو ان کی شادیاں ہوں گی اور اپنے شوروں سے جو خیانت کریں گے تو اب انسان کیا کرے سارے ماحول کے اندر کیا کرے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا اور بس اور جی ابھی تو بچے ہیں یہ ہے فلاں ہیں ڈمکان ہے پانچویں آٹھویں دسویں تک ان کو علیحدہ رکھا یا وہ بلوغت اور جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو ان کو اکٹھا کر دیا خیر بہرحال نیکسٹ ہمارا ہے علیحدگی کے مسائل طلاق یا ڈائیورس یا خلا خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس سے پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے اور پھر طلاق کے شرح مثال یعنی اس کے طریقہ کار کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور شوب اس کی دنیا میں تو بہت زیادہ اب کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کسی آرٹیکل میں میں نے کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے میں تو نہیں جانتا اب یہ کون ہے خواتین لیکن بہرحال نام ان کے معروف ہی ہوں گے کسی نے آرٹیکل میں لکھے ہیں ماہرہ خان امبر خان نادیہ خان صنم بلوچ ان کی طلاق ہو چکی عمر شریف خیر ان کو تو میں جانتا ہوں اس کی دو شادیاں ناکام ہوئی ہیں شمون عباسی کی تین نور بخاری کی چار اور ابھی ان کی کو پانچویں ہو رہی ہے کوئی عینی خالد ہیں ان کی شادی چھ ماہ چلی ہے ستائش خان کی ایک ماہ اریج فاطمہ کی دو ہفتے لمبی چوڑی فہرست ہے وینا ملک متیرہ فلان ڈمکان سارہ خان اغ علی محسن عباس حیدر اور فلائیں یہ وہ پتہ نہیں کون ہے بہن شوبس کے لوگ ہیں بہت زیادہ سپریشن ڈائیورس دو دو ہفتے دو دو مہینے چھ چھ ماہ چار چار شادیاں پانچ پانچ شادیاں ایک تو یہ انتہا ہے یہ انتہا بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مذہب سے دور ہوں ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے لوگوں کو ہم مذہبی نہیں بنا سکتے بہت سے لوگ شاید آپ کی تبلیغ سے شوب اس چھوڑ آئیں گے جیسے کچھ لوگوں نے چھوڑا بھی شوب اس کو ہے سارے آپ کی تبلیغ سے نہیں چھوڑیں گے کم از کم انسان کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ بھائی جہاں پہ ہو وہاں کوئی دین کا کام کر لو وہاں کوئی خیر کا کام کر لو اس پہ لوگوں کو لے آنا چاہیے اور اگر کوئی بندہ اتنا کر لے گا نا تو انشاءاللہ سے اس کی میرٹل لائف بھی اچھی گزرے گی جیسے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک طوائف نے کیا کیا کتے کو پانی پلا دیا کوئی تو خیر کا کام کرو ایک انڈین شو ہے ٹاک شو اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں عوام کی عدالت یا آپ کی عدالت ایسے کر کے ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ سیلیبریٹیز آتی ہیں فلموں کے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ اپنی ہسٹری سناتے ہیں تو میں ذرا پرسنالٹیز میں دلچسپی رکھتا ہوں بایوگرافی سے مجھے بڑی دلچسپی ہے کہ لوگوں کو کیا سوچیں کیسے وہ یہاں تک پہنچے ایک دفعہ وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہے گووندا اس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا تو اسے پوچھ رہا تھا فلموں میں آنے کی اس کی ہسٹری تاریخ کیسے آیا تو اس نے ایک جملہ کہا گوندا نے کہتا کہ پہلی مرتبہ جب میں آیا تو لڑکی نے مجھے ہاتھ لگایا اور میں شرم کے مارے کانپ رہا تھا لیکن دو مہینے کو ہاتھ لگاتا تھا اور وہ کامتی تھی اس دنیا نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا یہ اس کے اپنے الفاظ ایک دفعہ عامر خان سے وہ انٹرویو لے رہا تھا تو آمیر خان کچھ نا اپنے وہ چیزیں ایڈمٹ کر رہا تھا اس نے ایک بات کہی کہ میں نے جوانی میں اپنا خون نکال کے خط لکھے لو لیٹر لکھے لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ایسا نہ کریں مطلب ہم نے بہت غلط کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے یا فلموں میں ہم نے ایسے ایسے سین کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جہاں پہ وہ گوہندا نہ بنو عامر خان بن جاؤ کوئی پازیٹو کام کر دو جہاں پہ آپ آپ اس گندگی سے اگر نہیں بھی نکل سکتے وہاں رہتے ہوئے کوئی خیر کا کام کر دو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں گے ورنہ تو زندگی عذاب ہوگی باہر سے گلیمر ہے لیکن اندر سے کیا ایک عذاب ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق اور خلا کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو یہ مادیت پرستی ہے میٹیریلزم ہے کہ انسان مادے میں سکون تلاش کر رہا ہے اور مادے میں سکون نہیں ہے ڈپریشن کا علاج کیا نکال رہی باہر جا کے شاپنگ کر لیں وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے دل بہل جائے گا لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا بھائی آپ پلز لے لیں گے نیند آ جائے گی مسئلہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے آٹھ گھنٹے بعد آپ جاگیں گے تو پھر پھر ڈپریشن ہو جائے گا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اگر آپ پین میں ہیں دوسری جگہ ریلیشن شپ لگا لو دوسری جگہ ریلیشن شپ میں کیا ہوگا وقتی طور پہ مزہ آئے گا پھر اس کے بعد پین تو ہے مادے میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا مادے میں صرف مادے میں نہیں اللہ نے سکون رکھا ہے نیکی میں اللہ بکر اللہ تتمین القلوب کوئی خیر کا کام کر کے دکھا دو جہاں بیٹھے ہو نہ گندگی کے ڈھیر میں بھی بیٹھے ہو کوئی خیر کا کام کرو گے نا اللہ تمہیں کچھ نہ کچھ سکون دے دے گا اتنا دے دے گا کہ زندگی تمہاری سکون سے گزر جائے ورنہ نہیں دے گا من آر دکر فینل معیشت کا جس نے ہمارے ذکر سے اراض کیا ہمیں بلا دیا اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے دو بڑی وجوہات ہیں طلاق اور خلاقی ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن مرد کی طرف سے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہ جو سیکشل فرسٹریشن ہوتی ہے جب اس کی سیکشل ڈرائیو جو ہے یا ڈیزائر پوری نہ ہو اپنے لائف پارٹنر سے پھر وہ سیپریشن کا سوچتا ہے یا سیکنڈ میرج کا سوچتا ہے یا سیپریشن کا سوچتا ہے سیکنڈ میرج کی طرف بعض اوقات اس لیے نہیں جاتا کہ قانون بھی اگینسٹ ہے سوسائٹی بھی خلاف ہے قانون بھی ساتھ نہیں نا دیتا ہمارے یہاں کورٹس نے فیصلے کیے ہیں چھ ماہ کے لیے اندر کر دیا دو لاکھ جرمانہ کر دیا دوسری شادی پہ بیوی بی سی اجازت نہیں لی اور بیوی بی سے اجازت بھی وہ پورا ایک کیا کہنا تھا اس کو ایک ڈرامہ ہے مطلب بیوی بی سے اجازت نہیں آپ نے کاغذ پہ لکھوا دیا یہ بھی نہیں کہ اسٹام پیپر دو بندے بیوی بی کے خاندان سے دو بندے شوہر کے خاندان سے چار بندے ہی ہو گئے پانچواں چیئرمین یونین کا کونسل کا یہ پانچ بندے بیٹھ کے یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو سیکنڈ میری کی اجازت دینی ہے کہ نہیں وہ ہے اصل میں بیوی بی کی اجازت جو کبھی بھی نہ ہو مطلب کہنے کا مقصد یہ تو اب یہ جو چیز ہے نا یہ مرد کو سپریشن کی طرف پھیل لے جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی اس لیے کی تھی گناہ سے بچنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی میں نے اگر گناہ کی زندگی بسر کرنی ہے تو مجھے اتنا تھکیڑ پالنے کی اتنی رسپانسبلٹی اتنی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے عورت کا مسئلہ کہ ہم نے کہا کہ اس کی بنیادی ضرورت رومانس جب وہ پورا نہیں ہوتا شور اس کو وقت نہیں دیتا کمپنی نہیں دیتا اس کی تعریف نہیں کرتا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے کھیل کود نہیں کرتا تو وہ اب ظہری بات ہے کہ اس اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی کہ اپریسیشن نہیں ہوتی اس کی مرد کی طرف سے اب وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ تو دو بڑی وجوہات جو ہے نا وہ یہ ہیں اور بہت خطرناک حد تک یہ خلا کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی میں ایک رپورٹ رہا تھا جس کے مطابق سعودی عرب میں ایک گھنٹے میں تقریباً پانچ سپریشن ہو جاتی ہیں اور مصر میں سو میں سے چالیس شادیاں جو ہے وہ سیپریشن پہ مطلب فورٹی پرسینٹ شادیاں سیپریشن پہ منتج ہوتی ہیں پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف کراچی میں ایک صاحب نے بتایا وہ کسی یونین کونسل میں تھے کہنے لیکن سچی بات یہ کر رہا ہوں اتنے نکاح رجسٹر نہیں ہوتے جتنے طلاق اور خلا کے کیسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سپریشن اور خلا اور طلاق یہ مسائل کا حل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آگے آپ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو وہاں بھی وہی مسائل ہوں گے کیونکہ وہ وہ بھی اسی سوسائٹی کا ہے وہ بھی ایسے ہی انسان ہے اور عموما یہ ہوتا ہے کہ انسان آسمان سے گیرا کھجور میں اٹکا اس سے بھی بدتر لائف پارٹنر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سے طلاق لی پچیس سال کی عمر میں یعنی ایسے بھی کیسز سامنے ہیں پچیس سال کی عمر میں ایک سے تلاق لی خاتون نے پندرہ سال انتظار کیا چالیس سال کی عمر میں جو ملا وہ اس سے بہتر تھا اور وہ پہلے کے ٹوٹنے کے بارے میں رو رہی تھی وہ کیوں ٹوٹا وہ کیوں چھوڑ دیا وہ اس سے بہت اچھا تھا اور پھر پندرہ سال کے بعد یہ ملنا تھا جلدی نہیں کرنی چاہیے توڑنے میں تو ایک تو یہ انتہا ہے کہ یہ ٹوٹ پوٹ اور سپریشن خلا طلاق ڈائیورس بہت زیادہ بات بات میں طلاق یا عورتوں کے اندر بالکل ہی برداشت اچھا جو عورت کمانے والی ہوگی نا انڈیپینڈنٹ ہوگی اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں جو ملازمت پیشہ عورتیں ہیں نا وہ زیادہ خلا کی طرف جاتی ہیں انڈیپینڈنٹ ریشو زیادہ ہے ان کی جو ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ پھر کر گزارا کر لے گی اچھا چلے خلا لے لی اس کا رائٹ ہے اس کے بعد کیا کرے گی وہ ایک سال کا جذباتی بخار ہوتا ہے وہ سال کے بعد پھر کیا ہے جب ماں باپ کے گھر میں ہے تو ظاہری بات ہے ماں باپ نے بھی اس وقت نارمل ہو جانے اور دو سال بعد ماں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے ایسے کیسز میں نے دیکھے میری ماں نے مجھے پٹی پڑائی تھی اس نے مجھے اس وقت کہا تھا اب اس کے دو بچے بھی ہیں نہ ماں ان کو دیکھتی ہے نہ باپ ان کو دیکھتا ہے بابیاں اس کو باتیں بناتی ہیں اب اس کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ خامن کی طرف تھی کم از کم خامن کی طرف تو تھی نا ایک کی سن رہی تھی یہاں تو دس کی سن رہی جلدی نہیں کرنی چاہیے رشتہ توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہنے کا مقصد یہ نہ شوہر کو اور اسی طرح شوہر بھی لو لو پھرتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں طلاق کے مسئلے میں جی فتوا دے دیں فتوا دے دیں کوئی فتوا دے دیں بس میں نے کہا بھائی کس مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا جی ہنفی ہوں میں نے کہا بھائی ہنفی یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک وقت میں تین طلاقے دی ہیں تین ہو گئیں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ہنفی یہ ہی کہتے ہیں آپ کے پاس میں اس لیے نہیں آیا کہ حنفی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اچھا میں جان بوجھ کے ان کو کہتا ہوں یہ ہے کہ انسان اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا جذباتی فیصلہ کیا وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکا وہ فتوے ڈھونڈ رہا ہے وہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سکول آف تھاٹ سے بھی نکلنے کو تیار ہوں جس سے کبھی اس نے نکلنے کا سوچا ہی نہیں اور پھر جب اہلدیش کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہاں درباروں پہ نہیں جاؤ گے پھر یہ بداج یہ خرافات نہیں کرو گے پھر ہم تمہیں فتوا دیتے ہیں بتاؤ پھر وہ سارے کام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک تو دیکھنا چاہیے اور دوسری انتہائی یہ ہے کہ خلا کو مطلب شجر ممنوع بنا لینا یعنی وہ درخت جس کا حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا یہ ایک دوسری انتہا ایک روایت اگرچہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ببحوظ نا پسندیدہ چیز کیا طلاق ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے جوڑنے کو پسند کیا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے سپریشن کو تعلق ختم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سورت طلاق بھی نازل کیا کس لیے نازل یہی بتانے کے لیے کہ بھائی یہ بھی ایک حل ہے یعنی طلاق بھی ایک سولوشن ہے مسائل کے جب کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے سیپریشن بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے مت باندھ لو کہ اب زندگی عذاب ہے تو بس اسی عذاب میں گزار دینی ہے مطلب تمہارا جس گھر میں ڈولی کی ہے وہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے یہ ہمارے یہاں کی سوچ ہوتی ہے نا یہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو دونوں انتہائی ہیں دونوں انتہائی ہیں ایک یہ کہ طلاق کا نام لینا ہی جو ہے وہ گویا کہ گناہ کبیرہ بنا دیا جائے اور ایک یہ ہے کہ بات بات پہ جو ہے وہ تلا دے رہا ہو ٹھیک جی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کہ ہاں یہ چیز نارمل تھی نکاح بھی بہت بہت نارمل ایکٹیویٹی تھی ہر جابر اللہ کے وسلم کے پاس آئے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی مطلب زعفران کی مطلب وہ خوشبو ذرا کلرفل ہوتی تھی تو کلر کی وجہ سے آپ وسلم نے پہچان جاب خیریت ہے میں نے نکاح کر لیا قریبی ساتھیوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب مطلب نہیں انوائٹ کیا نا اور آپ وسلم کے مطلب ولیموں کی اب آپ دیکھیں بعض اوقات آپ جو سے ولیمہ کیا دو مد کیا ہے ہزار بارہ سو گرام ہزار بارہ سو گرام کیا ہوتا ہے اور کبھی آپ کا جو بہترین ولیمہ تھا وہ ایک بکری ایک بکری جو میسر تھا ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ شادی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صحابہ صاحباتے پندرہ بیس ہاں بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہے لیا جو لے آیا کوئی کھجور لے آیا کوئی گھر والوں کو دیا انہوں نے ایک سا بنا کے دے دیا سب بہت سمپل رکھا نکاح کو بہت سمپل رکھا بہت سادہ رکھا آسان کیا نکاح کو ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جیسے زنا بہت آسان ہو گیا مطلب ایک کلک کے فاصلے پہ ہے نا زنا یا راستے میں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں پانچ سو میں نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر لیا پندرہ بیس لاکھ اسٹوڈنٹ نے دیکھا سر پندرہ بیس لاکھ میرا لگ گیا بہت مشکل کر دیا ہم نے نکاح کو وہاں نکاح بہت آسان تھا اچھا طلاق بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک سے تلاک لی دوسری جگہ اس لیے کہ سیکنڈ میرج آسان تھی سیکنڈ میرج کے لیے ایکسپٹینس تھی سیکنڈ میرج کے لیے ایکسپٹینس ہمارے عورتوں نے اب یہاں پہ ختم کر دی اب ہمارے یہاں و رواج نہیں رہ گیا اور اس کو بہت گناہ بنا دیا گیا مرد کے لیے یعنی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اچھا اس نے دوسری شادی کی اور پھر عورت کو بھی پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا تو اس نے دوسری شادی کر لی اب کیا ہوا کہ اب وہ ایک ہی ہے بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اگر سیکنڈ میرج عام ہوتی جیسے کہ عربوں میں تھی تو عورت بھی آرام سے سیپریشن لیتی کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی پریشر نہیں دوسری جگہ اس کی شادی ہو جاتی اور یہ اربوں میں آم تھا بہت تلاش کر لیں جان مار لیں دو صحابہ آپ کو ملتے ہیں مشکل سے کہ جن کی ایک بیوی تھی اکثر دو تین چار شادیوں والے عام تھا ان کے یہاں یہ معاملہ بہت عام تھا ایک عورت نے ایک نکاح کیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا عام عورتوں میں بھی عام تھا یہ نکاح جو ہے وہ کر لیا کرتی تھی تو یہ اس کو بھی بالکل جو ہے نا وہ سپریشن ہو گئی اب جیسے مر گئے بھائی. مطلب کیا ٹھیک ہے ایک زندگی میں ایک ڈیسیزن لیا تھا نہیں کامیاب ہوا چلو دوسری مرتبہ کر لیتے ہیں تو عربوں میں تو ایسا مزاج نظر آتا ہے کہ جیسے شادی ایسی معاملہ ہے جیسے بازار سے جا کے کوئی چیز خرید لائے مارکیٹ سے چلو سودہ ایک مرتبہ ناکام ہو گیا دوسری مرتبہ صحیح لے آئیں گے تو یہ معاملہ تھا تو اس کو ذہن پہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب ہو جائے جب سپریشن ہو جائے نارمل اور دوسری شادی کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں مطلب رواج دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا خاص طور پہ جو بیوہ خاتون خواتین ہیں اور ڈیوس ہیں اور جو مختلع ہیں جنہوں نے کھلا وغیرہ لیا ہوا ساری زندگی بیچاری بیٹھی رہتی ہیں ان کو کوئی سہارا مل جائے گا لاسٹ جو ہمارا اس میں ٹاپک ہے وہ ہے طلاق طلاق کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ اکثر لوگوں کو طلاق دینے کا شری طریقہ نہیں معلوم كر ویسے تو ان کو نكاح كا بھی نہیں معلوم ہوتا ان طلاق كا بھی نہیں معلوم اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں كہ جیسے طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جی تین تلاقے کٹھی دینی ہے جیسے کلاشن کو برش مارنا ہے تو وکیلوں کو بھی نہیں پتا ہوتا نہیں پتا ہوتا یونین کونسل کے ذریعے آپ کو قانونی کاروائی کرنی پڑتی ہے نا اسٹام بھیجوانا پڑتا ہے طلاق کے لیے تو وہ بھی تین طلاق کٹھی لکھواتے ہیں مطلب ایسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ناواقف قسم کے لوگ ہیں تو طلاق کا جو طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا جو ہمیں سننے سے ملتا ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں ویسے ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھے گا نا یہ تو نہیں ہے کہ فجر کی وقت میں کہیں میں زور بھی اثر بھی پڑ لوں ہر نماز کا ایک وقت ہے نا تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے گا دوسری طلاق کا وقت کیا ہے دوسرا مہینہ تیسری طلاق کا وقت کیا ہے تیسرا مہینہ یعنی کم از کم ایک مہینے کا وقف ہوگا وقفہ ہوگا ایک بات تو یہ ہوگی کہ ایک وقت میں ایک طلاق ہے ایک سے زیادہ نہیں دے گا سنت یہی ہے ایک وقت میں اگر دو طلاق دے یا تین دے تو یہ بدت ہے اب اس کے بارے میں اختلاف ہے تو میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک وقت میں دو طلاق دے گا تین دے گا تو دو ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی لیکن جو اہل الحدیث کا اسکول آف تھاٹ ہے یا شروع سے بعض صاحب اکرام اور تابعین اور پھر بعض امہ کا موقع یہی رہا ہے ان کا تفصیل سے ذکر میں نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی شروع کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں ایک سٹنگ میں پھر حضرت عمر عزی الحمد نے کہا کہ لوگوں نے تو کھیل تماشا بنا لیا دین کو تو اب جو تین دے گا ہم اس کو تین شمار کریں گے تو انہوں نے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو حضرت عمر نے جاری کیا صدارتی آرڈینس ہمارے ہیں جیسے تین مہینے کے لیے ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رجوع نہیں کرنے دوں گا آپ اس کو اپنی بیوی سے جس نے یہ کام کیا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے دوسرا یہ کہ طلاق بھی حالت توہر میں دینی ہے پاکی کی حالت میں اگر عورت پیریڈز میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خاتون خاتون کو جو ہے وہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ ناپاک ہوتی ہے اس میں اگر طلاق دی تو اس میں بھی دو رائے ہیں میجورٹی تو یہی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے لیکن بعض فکا کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی جیسے بھی نیتہمیاں وغیرہ کہتے ہیں نہیں ہوتی توہرمی طلاق دینی اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ تہر میں طلاق دینی چاہیے اصل اختلاف یہ ہو گیا کہ اگر اس نے سنت کے مطابق طلاق نہیں دی حیض میں دے دی منسز میں دے دی نفاذ کی حالت تو پھر وہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی جو کہتے ہیں واقع ہوگی وہ کہتے ہیں اس کی سزائی یہی ہے اچھا ہے اس کے لئے. اس نے یہ بدت کام کیوں کیا جو کہتے ہیں نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کلو بدتل کلو زلالتار بدت گمرائی ہے بدت گم کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اگر کوئی غلط وقت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی زوال کے وقت میں تو جو وقت نہیں ہے طلاق کا تو اس وقت میں طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر کوئی فجر کے وقت میں زہر اور اثر بھی پڑھ لے گا تین نمازیں اکٹھی پڑھ لے گا زہر اثر نہیں ہوگی فجر ہو جائے گی تو اسی طرح اگر کوئی ایک وقت میں تین طلاقیں دے گا تو ایک ہو جائے گی سیکنڈ اور تھرڈ نہیں ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ توہر کی حالت میں طلاق دے اور تیسرا یہ ہے کہ اس توہر میں طلاق دے جس توہر میں اس نے تعلق قائم نہ کیا اگر اس تہر میں وہ تعلق قائم کر چکا تو اس میں بھی طلاق طلاق بدی ہوگی یہ امام ابن تہمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا اچھا طلاق بدی کی اور تلاق سنت کی یہ تقسیم تقریباً سب مانتے ہیں یہ طلاق سنت ہے یہ طلاق بدت ہے لیکن طلاق بدت واقع ہوتی ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے میجورٹی کہتی ہے طلاق بدت ہو جاتی ہے لیکن ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ طلاق بدت نہیں ہوتی بدی طریقے سے جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی کیونکہ بدت کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل اس کا سٹیٹس نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دینے سے پہلے اس نے رجوع کیا ہو پھر دوسری طلاق ہوگی ورنہ دوسری طلاق نہیں ہوگی یہ بھی ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو خیر بہت سارے مسائل میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کمپلیکیٹیڈ ہوتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں طلاق کے ڈائیورس کے تو اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے بچے ہیں چودہ پندرہ سال سے شادی کا تعلق ہے تین چار بچے ہو گئے پانچ سات بچے ہو گئے بعض تو ففٹی پلس میں جا کے طلاق دے دیتے ہیں جس بات میں آ تو پھر یہ فتویٰ موجود ہے آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں مولانا اشرو علی تھانوی حالانکہ ان کا تعلق دیوبند سے تھا حنفی اسکول آف سے تو ان کے پاس ایک ان کے بارے معروف ہے انگریز جوڑا لایا گیا تو نیو مسلم تھے تو شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تین طلاق تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو میرے پاس نہ لے کے آؤ کیونکہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں تین ہی ہوتی ہیں ان کو اہل حدیث کے پاس لے جاؤ جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے میرے فتوے سے فتوا تو ان کو مل جائے گا ان کا ایمان چلا جائے گا نہیں نہیں یہ مسلمان ہوئے ہیں ان کا ایمان اتنا نہیں تو ان کو الحدیث کے پاس چلے جا تو ہمارے یہاں جو علما جو ہے وہ کسی اور رائے کے بھی قائل ہوتے تھے لیکن اگر سمجھدار ہوتے تھے نا تو وہ خود فتویٰ نہیں بھی دیتے تھے تو کسی دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ بھائی اس سے جا کے لے کیونکہ ریلیشن اور خاص طور پہ یہ جو خاندان کے ٹوٹنے کے مسائل ہیں نا یہ اتنے سیدھے نہیں مطلب بہت پیچیدگیاں ہو عموماً جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو کیا ہے بروکن فیملی ہے تو وہ پوری ایک نسل کو بچانے کے لیے اگر فتح موجود ہیں اور وہ فتوا بھی پیچھے بیس کر رہے ہیں کچھ دلائل کے اوپر جو دلائل کتاب و سنت سے ہیں اب کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تو زنا ہو جائے گا وہ فلاں ہو جائے گا یہ فضول باتیں بہت ستی قسم کی دلیل ہے ان میں سے کوئی ایک تو حق کہنا دوسرا تو غلط ہے تو کون غلط ہے جو غلط ہے وہ زنا کر رہا ہے ایسے حق باطل اس طرح سے نہیں کرتے اس طرح سے کر رہے ہیں تو فکحا میں نکاح کے صرف اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے طلاق کے سینکڑوں مسائل مثال کے طور پہ آپ کورٹ میرج کا مسئلہ لے لیں تین فکہ یہ کہہ رہے ہیں تین فکا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کورٹ میرج ہو رہا ہے ملی کے بغیر نکاح رہا وہ نکاح ہی نہیں ہوا نکاح باطل ہے تو ان کے نزدیک کیا ہو رہا ہے پھر زنا ہو رہا ہے اور حنفی والے کیا کہہ رہے ہیں نکاح ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح نہیں پھر اس طرح سے تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بھی زنا کر رہے ہیں اس طرح سے فتوے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تو بس یہ کہیں کہ جی ان کے نزدیک یہ رائے ٹھیک ہے ہمارے نزدیک یہ رائے درست ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیں گے ہمیں بھی اجر دیں گے دونوں کا اشتہار اللہ کے ہاں قابل قبول ہے چلیں جی صدق اللہ علیہ